ایسا ہے ویسا یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن اگر جہاں ہمارے نف اور ہمارے جو ہے نقصان کیوں نہ ہو جائے وہاں ہم جو ہے بالکل جو ہم متفق نہیں ہوتے ہیں بالکل ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا ہے کوئی فکر نہیں ہوتی حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں دین کا معاملہ آ جائے تو وہاں ہمیں دین پر سختی سے قائم رہنا چاہیے اور جہاں سات کا معاملہ ہو تو دیکھیے سرکار دور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی غلامی ہمارے لئے نمونے عمل ہے کہ آپ کے آپ پر کیسے کیسے مظالم ڈھائی گئے کیسے کیسے آپ کو پکایا گیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاه والسلام عليك يا, يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا شفيع المؤمنين الصلاه والسلام عليك يا خاتم الانبياء يا مولى الدين وعلى الاله وصحبه اجمعين محترم الساده اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے پچیس بارے میں سورہ خان کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی تھی ان آیا مبارکہ کا ترجمہ اور احاطی مبارکہ کی روشنی میں اس شب سے متعلق چند باتیں گا اللہ مبارک و تعلق اقبال کہ وہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق کو سن کر اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کی تو ان کرنا ہے آیات مبارکہ ترجمہ یہ ہے حامد وال المبین ال اس کتاب مبین کی فضر ان میں تنگا مکری لئی رسی مبارکہ کہ بے شک ہم نے ناظر فرمایا اس کو برکت والی کتاب میں برکت والی رات میں اندرا منتظرین بے شک ہم جنانے والے ہیں ان پرف کل امرن حکیم کے اس رات میں حکمت والے اللہ کی طرف سے اب باغ دیے جاتے ہیں یہ سورہ طوان کی ابتدائی آیات کے کا ترجمہ میں نے آخری رات کے حکمت میں پیش کیا ہے سورہ مبارکہ اس آیات کے بارے میں ہمارے بہت سے متصرین کراب ہیں مختلف تابعین وغیرہ کی اقوال کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ گنا گناہ سی لئی لتی ہم نے اس کو ناض فرمایا برتھ والی رات میں لئی لئی مبارکہ تو اس لئی المبارکہ کے مراد شب بارات ہے شابان المعظم کی ایک پندرہویں شبد جو ہے وہ مراد لی گئی ہے اس رات کے اور بھی بہت سے نام تھے لیکن ہمارے یہاں شب بارات سے یہ رات جانی پہچانی ہے اور بہت ہی معروف اور مشغول ہے یعنی اس میں جو اعمال اوراد و اذائ اور اس کا جو اہتمام ہے یہ ہم سب جانتے پہچانتے اور مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں چلے آئے ہیں اور سلف سال ہی بزرگان دین کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ انہوں نے شاہجہان معظم کی اس پندرہویں رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کا استعمال کیا یوں تو ہر وقت اور ہر لمحے اور ہر موقع پر عبادات ذکر و ودکار اور اللہ یاد ہمیں کرنا چاہیے لیکن بعض راتیں اور بعض اواد اور بعض دن اور بعض راتیں ایسی ہیں کہ ان میں عبادت کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ احادیث صحیحہ میں سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں جس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے شاید اور راتوں میں ایسا نہ ہوتا ہوگا اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں جس قدر آپ عبادت اور نمازیں نوافی فکر وسکار اور روزے انجام دیا کرتے تھے اور دوسرے مہینوں کے بارے میں سوائے رمضان سے ایسا نہیں آیا یعنی اس ماہ دوبارہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو رحمت اللہ عالمین بند کر اس دنیا میں مبوض فرمائے گئے اور اپنے آپ کے یہاں پہ سیکھ لائے اور اس کائنات کو آپ نے بہت بخشی آپ کی ذات گرامی کو جس کے بارے میں میں اللہ کے کے اگلے اور پچھلوں کے گنا وہاں فرماد یہ آپ کی ذات اور پھر آپ دیکھیے کہ عبادت کا کیسا استمام کیسے جو ہے وہ لگن اور کس طرح سے شکر گزاری اور کس طرح سے بندگی یہ سارے معمولات آپ کے ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں یہ درخ دے رہے ہیں اور ان معمولات میں اور آپ کے ان اعمال میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے اور ہمارے لیے یہ برس عبرت ہے کہ اے میرے امتیوں کہ میں وہ ذات کہ جس کے سبق سے اللہ تعالیٰ میری امت کی مقصد فرمائے تو مجھے دیکھو کہ میں ایسے مقام اور ایسے منصب پر فائد ہوتے ہوئے مجھے ایسا مرتبہ اور مجھے ایسا درجہ عطا ہو چکا اس کے باوجود میں اس قدر عبادت کا استعمال فرماتا ہوں تو تم اس سے جو ہے اندازہ کر لو کہ تمہیں کس قدر جو ہے عبادت کا استعمال کرنا چاہیے آپ کا یہ فرمان ہے کہ روزے آپ کو رکھتے ہوئے صحابۂ سلام نے جب یہ دیکھا اس کثرت سے آپ اس ماہ میں روزے رکھا کرتے ہیں. بعض باتوں میں اس قدر روزے رکھتے تھے آپ اس میں لگتا یہ تھا کہ شاہبان کو روزے رکھتے ہوئے رمضان سے ملا دیں تو ہر سیر حدور آپ اس قدر اس ماہ میں روزے رکھتے ہیں اس کا سبب کیا ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک مطالعہ زندوں کی مدت اور اس ماہ محن اس ماہ میں تمام امور کے جو آئندہ سال تک انجام پائیں گے اور جس قدر بھی اعمال آئندہ سال تک کیے جائیں گے اور اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ اور ہر ایک کی مدت خیال اس ماہ مبارک میں لکھی جاتی ہے تو میں یہ پسند کرتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری حیات اور میری زندگی لکھی جا رہی ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں لازہ کیجیے شابان المواظم کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غابل ہیں لوگ نفرت میں ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نکاح کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا نام اس فہرست میں ہوتا ہے کہ جس میں یعنی ان کے بارے میں یہ جی فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ہے کہ ان کو فلاں وقت اس دنیا سے رخت ہو جانا ہے لوگ حج کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں خرچ کرنے کے لیے جو ہے خیال نہ کرتے ہوتے ہیں لیکن ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کا نام اس فہرست میں ہوتا ہے کہ جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کو فلا وقت جو ہے وہ یہاں جا کے چلے جانا ہے اور اسی طرح سے اور بہت سی باتیں آپ نے حساب فرمائی تو آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اس ماہ عبارک میں یہ تمام امور اللہ تبارک و کی طرف سے ایک سال سے لے کر یعنی جس شابان المالم کی پندرہویں شب سے لے کر دوسرے شابان المالم کی پندرہویں تاریخ سے پہلے پہلے جس قدر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں یہ تمام باتیں تو اس کائنات کے بدنے سے پہلے سب جو ہے وہ لکھی جا چکی ہیں طے پا چکی ہیں لیکن سال کی سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے فرشتوں کے ذمہ وہ تمام امور جو ہے وہ حوالے کر دیے جاتے ہیں اور جس جس کی جو مقررہ ڈیوٹی ہے جس کا جو مقررہ فریضہ ہے وہ اس کو بتلا دیا جاتا ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے اس کو یہ کرنا فلاں کے لیے یہ کرنا ہے فلاں کے لیے ایسا کرنا فلاں کے لیے ویسا کرنا تو اس ماہ عبارت کے اس شب میں یہ تمام جو ہے امور طے پات پا کر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو اندازہ کیجیے اتنی اہمیت کی یہ رات ہے کہ جس میں ہمارے رزق اور ہماری عمروں اور دیگر تمام ہمارے افعال و اعمال کے بارے میں تمام اللہ کی طرف سے جو ہے فرشتوں کو جو ہے وہ آگاہ کیا جا رہا ہو اگر ہم اس رات میں یہ جان کر اور تصور کر کر کہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہونے والے ہیں تو ہم جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور ندامت اور شمساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے تو کیا اس کے کرم سے یہ فعید ہے کہ ہمارے بارے میں اگر ایک اچھا فیصلہ نہ ہو اور ہم اس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں اس کی یاد میں مصروف ہوں اس کا ذکر کر رہے ہوں اس کی عبادت میں مصروف ہوں اس کا فکر کر رہے ہوں ہمارے ذہنوں میں اس کی یاد ہو ہماری زبان پر اس کی تعریف ہو اور ہماری زبان پر جھل جاتی بارگاہ میں اب وہ درگزر کی درخواست اور اللہ رب الزت کی بارگاہ میں ہم یہ عرض کر رہے ہوں کہ اللہ ہم گناہ اپنے گناہوں کے معافی کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اس کے کرم سے یہ بعید نگی ہے کہ وہ اپنے پیسے میں ترمیم نہ فرما دے اور یہ اس لیے کہ جیسا کہ سرکاری معلوم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اب دعا ضرور سزا کہ دعا سے سزا بدل جاتی ہے دعا سے تقدیر میں ترمیم ہو جاتی ہے بات کوئی جو ہے معمولی اہمیت کے حامل نہیں اللہ تبارک مسالہ تبدیل بنانے والا ہے اس نے ایسے فیصلے بھی کیے ہوتے ہیں میرے بندے نے اگر جو ہے اس طرح سے میری بارگاہ نے یہ رس کیا میرے بندے نے اگر خلا نے کی تھی میرے بندے نے اگر کھلا موقع پر جو اس طرح سے مجھے یاد کیا تو میں اپنے پد و کرم سے اس کی تقدیر میں اس کی سزا میں اور میں اپنے اس کے متعلق اس فیصلے میں تبدیلی کر دوں گا میں رد و بدل کر دوں گا وہ مجبور تو نہیں ہے وہ مجبور نہیں اللہ خ شاہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھا ہوا اس کو جو ہے مٹانا چاہے مٹا ہے باقی رکھنا چاہتا ہے اس کو باقی بھی رکھتا ہے وہ مجبور نہیں ہو گیا وہ لکھنے کے بعد اور فیصلہ کرنے کے بعد مجبور نہیں کہ بیسا ہی ہوگا کہ تقدیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے سزا بھی دو طرح کی ہے دو قسمیں ہی ایک تو وہ قدا ہے کہ جو تبدیلی کا تقاضا ہے ہیں جس میں تبدیلی ہو جاتی ہے جس میں ترمیل ہو جاتی ہے ایک قزا وہ ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو جس میں ترمیم ہو جاتی ہے جس میں تبدیلی ہو جاتی ہے اسی طرف جو اس حدیث حدیف اشارہ کیا گیا دعا القضاء کہ قضاء،, قضاء کو دعا جو ہے وہ بدل دیتی ہے اور اس میں ترمیم کر دیتی ہے تو یہ وہی ترمیم وہی فیصلہ ہوتا ہے کہ جس میں ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر بندے کے حق میں یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے اس کی سزا ہم نے یہ کر دی ہے اور اس کی تقدیر ہم نے یہ بنا دی ہے لیکن اگر جو ہے اس نے فلاں انجام دی اس نے فلاں مند دی فلاں آٹھ انجام دی تو ہم جو ہے اپنی سزا میں اور اپنی تقدیر میں اپنے اس قیمے میں جو ہے وہ رد و بدل کر دیں گے تو اس رات جب اللہ کے بندے خوشی اور خزو کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عبادت میں جب مصروف ہو تو اس کا کرم شامل حاض ہو جائے تو یہ کوئی فعد نہیں ہے بلکہ اس کا یہ حکم ہے اس کے یعنی حدیشریف میں آتا ہے کہ جب پندرہویں شہبار آتی ہے اور اس ماہبارک کی یہ پندرہویں سب کا جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس رات کے شروع ہوتے ہی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور اس رات کی اشترا ہوتی ہے تو اللہ تبارک بطارا نزول اجلاس فرماتا ہے آسمان دنیا پر اس کی خاص تجلی ہوتی ہے اور خاص طور پر اس رات کے آغاز پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے اس کی طرف سے بھی ہے اس طرح سے پکارا جاتا ہے کہ ہے کوئی جو ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو بخش دیں ہے کوئی رزق کا تلاش کرنے والا اپنے رزق میں اضافہ چاہنے والا رزق کی جستجو کرنے والا کہ ہم اسے رزق عطا فرمائیں اس کے رزق میں فرادی فرمائیں ہے کوئی مصیبتوں اور غم سے آ, آ, آ, آ, مصیبتوں اور غموں سے نجات کے لیے ہم سے عرض کرنے والا کہ ہم اس کی مصیبت اور ہم اس, اس کو جو ہے غموں سے اور اس کو جو ہے درد اور تکلیف سے نجات اٹا فرمائے اس طرح کے پیارے پیارے الطاف اس کے ساتھ اللہ رب بھولی سے اپنے مندوں کو اس طرح سے ہے وہ آواز دیتا ہے اس طرح سے, اس کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یوں تو اللہ العزت کی خاص تجلی اور اس کی خاص رحمت ہر رات میں رات کے عقیم حصے میں رات کے تیسرے شہر رات کے آخری حصے میں یوں تو ہر رات کو جو ہوتی ہے لیکن یہ خصوصیت صرف اور صرف شابار معزم کی اس پندرہویں رات کو حاصل ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی اور اس رات کے شروع ہوتے ہی اللہ کی طرف سے اس طرح کی اے آواز دی جاتی ہے اس طرح کا اعلان کیا جاتا ہے تو خوش نصیب ہے وہ کہ جو اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بازا میں یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کے معافی کے بھی کرنے کی درخواست کرتے ہیں اپنے رز میں فراسی کی بھی جو ہے وہ الزاء کرتے ہیں اپنی عمر میں بھی جو ہے برکت کے لیے دعا کرتے ہیں اپنی مشکل اور اپنی پریشانیاں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حل ہونے کے دعا کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس طرح سے اس کی یاد میں جب مصروف ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کا کرم ان کے شامل حال ہو جاتا ہے حضرت سیدہ عائشہ سفیدہ ربی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان ہے کہ میں نے سرکار دوارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس ماہ شعبان میں جس قدر روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کسی اور ماہ میں ایسا اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا یوں تو ہر مہینے آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور خاص طور پر ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو جنہیں ان روزوں کو اگیار بیس کے روزے کہا جاتا ہے ان تین دنوں میں تو ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر رمضان تو پورا لیکن شاہان المازم جن بہت زیادہ روزے رکھا کرتے باساوہ رام کا تو یہ فرمان ہے اور ان کی روایت میں یہ آیا کہ ہم حضور کو جب دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ اس مہینے میں کوئی دن روزے سے خالی چھوڑیں گے نہیں اور رمضان مبارک کے ساتھ جو ہے روزے رکھتے ہوئے اس مہینے کو بھی جو ہے وہ آپ جو ہے روزوں میں گزار دیں گے اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس قدر کثرت سے روزے رشاوان میں نہیں رکھتے تھے میں یہ تعلیم ملی ہمیں اور اس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ امت مسلمہ کو خاص طور پر جو ہے شاہ مذہب میں کثرت سے روزے رکھنے کی طرف جو ہے متوجہ ہونا چاہیے کثرت سے روزے رکھنے چاہیے اور اگر ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں تو کم از کم ہمیں اس ماہ مبارک کی جو ہے وہ پندرہویں تاریخ کا روزہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے پندرہویں تاریخ کو تو روزہ رکھنا چاہیے یہ بہت بہد فضیت اور بہت ہی برکت کا حامل ہے یہ اور آپ استعمال کیجیے اس مہینے کی کیا خصوصیت ہے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ کہ تو نے ہمیں جو ہے وہ رجب اور تو نے ہمیں جو ہے شابان المعظم عطا فرمایا رجب کے بعد شابان کا مہینہ اس, اس کے لیے بھی دعا فرماتے پھر اس کے بعد فرماتے کہ یا اللہ اور بارگاہ خدا اندی میں یہ دعا کرتے کہ یا اللہ تو نے جس طرح سے ہمیں شابان المعظم عطا فرمایا اسی طریقے سے تو ہمیں رمضان المبارک تک بھی پہنچا اب الگ کیجیے اس میں ہمیں کیا سبق ملا اس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک کے آنے کے بعد رمضان مبارک کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کی برکتوں اور اس کی سعادتوں سے بھی یہ دہرا فرما اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آج ہم نے کتنے ایسے لوگ جو ہے وہ نہیں ہیں کہ جو گزشتہ سار ہمارے ساتھ تھے اسی کسی شب میں کسی شعبان معذم میں لیکن آج ہم سے جدا ہو گئے تو کیا مطلب شام جو ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں جو یہ سانسیں ملی ہوئی ہیں ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے ہمیں جو یہ فرصت عطا ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے ہمیں اس فرصت کو اور ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو سمجھنا چاہیے اور ان کی قدر کرنا چاہیے اور ہمیں ان اوقات کو اور اپنی اس عمر عزیز کو کھیل کود میں لہو و لمب میں نہیں گزارنا چاہیے جیسا کہ جو ہے آپ اچھے لوگوں کا جو ہے یہ بالکل ایک معمول ہو چکا ہے ہاں اب آپ دیکھیں کہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہی یہ فضل و کرم ہے کہ آج ہم اس کی بارگاہ میں اس طرح سے مجھ کمائے ہیں اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کی توفی بھی ہے اللہ کی کی عنایت ہے وہ نا اب آپ دیکھیں کہ ہم جیسے کتنے جو ہے اللہ و لین میں مصروف ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ کس قدر یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو ہے یعنی مسجد کے ارد گرد خاص طور پر آپ دیکھ لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر ہم جو ہے اللہ کی یاد میں مصروف ہیں اتنے کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ مسجد کے ارد کس طرح سے جو ہے یعنی اپنی محرومی کا اعلان کر رہے ہیں اپنی بد بختی اور اپنی ثقافت کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ پٹاخے یہ سب جو ہے اس طرح کا اللہ ہوئی آپ یقین مانگیے بالکل جو ہے یہ حرام ہے بالکل یہ حرام اور اس میں جتنا بھی وقت لوگ گزار رہے ہیں اور جو پیسے اس میں خرچ ہو رہے ہیں اور جو دکاندار اپنے یہاں لا کر ان اشیاء کو فروخت کر رہے ہیں وہ سب جو ہے اس گناہ میں شریک وہ سب مجرم ہیں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کی شب بھی جو ہے ان کو اس غفلت سے باہر آنے کا موقع نہیں ملا ہے کیسی ثقاوت اور بد ان پر مسلط ہے اور پھر یہ کہ وہ بچے کے جن کے سرپرست جو ہے جناب بیٹھے ہوئے گھروں میں یہ پٹاخوں کی آوازیں سن رہے ہیں تو کیا ان کے پاس یہ کہیں باہر سے تو نہیں آ گئے یہ پیسے آسمان سے تو ان کی جیبوں میں نہیں گر پڑے وہ گھر سے ہی ان کو ملے ہیں ماں باپوں نے ہی دیے ہیں سرپرستوں ہی دیے ہیں اور جناب وہ دکانوں سے لا کر خرید کر کے کس طرح سے جو ہے اس پیسے کا کیا اور کس کی طرح سے وقت کا کیا کر رہے ہیں اور اپنی آگے کو برباد کر رہے ہیں یہ ہی اپنی آگے بدت برباد کر رہے ہیں اور یہ ہی اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں میں ان کو دعوت فکر دوں گا کہ ابھی وقت ہے اس موقع کو فرست جانے نہیں مالو کب جو ہے وہ جناب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رسی جو ہے جناب وہ کھینچ لی جائے اور پتہ چلا کے جو ہے وہ جناب فلان جب رخصت ہو گیا اور توبہ کا موقع نہیں توبہ کرنے کا مقام نہیں ہے صوبہ کرنے کا وقت ہے یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم کس طرف قدم بڑھا رہے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے کہ جناب یہ, یہ ایک طرف تو یہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس طرح کی یہ حرکتیں یہ بالکل غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے مشاوہت پیدا کر رہے ہیں یہ آرک پرستی ہے ایک طرف. یہ, یہ, یہ لاگو رہی ایک طرف تو یہ یعنی حرام اور گناہ کا جو ہے وہ انتخاب ہو رہا ہے دوسری طرف غیر مسلموں سے بھی اپنی مشابہت جو ہے وہ جناب ثابت کی جا رہی ہے یہ کون کرتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں جو مجوسی کہلاتے ہیں جنہیں ہم آتے فرق کہتے ہیں آ آپ کی پوجا کرنے والے یہ سب کیا ہے اور اس شبد میں ایسے مقدس شب تھے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ اے عائشہ تمہیں خبر ہے کہ یہ کیسی رات ہے یہ کیسی برکتوں کے حامل رات ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں ان بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مقدس فرماتا ہے آج کس قدر آپ سوچ اور دکھ کا مقام ہے کہ ہم جو ہے مسلمان کہلانے والے کس طرح سے اس جو ہے برکت والے رات کے انسانوں کو کس طرح سے ہم غبرت میں ہے جناب ہے کر رہے ہیں نتیجے کے غبرت میں بلکہ پیسہ خرچ کر کر گناہ جو وہ بنا خرید رہے ہیں اس پر کوئی دکھ نہیں ہوتا اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا کوئی ملال اور کوئی رنج نہیں کیا جاتا بلکہ اس پر فخر کیا جاتا ہے اور اس پر جو ہے بڑا مسرت اور بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ راج اس کام کے لیے نہیں یہ رات اس کام کے لیے ہے اور یہ رات ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر اس کی بارگاہ میں معافی کے لیے ہم حاضر ہو جائیں اور اس کی بارگاہ میں ہم یہ ادھر کریں کہ یا اللہ ہم سے جو کچھ ہو چکا جس قدر بھی ہم سے جو ہے خطائیں سرگرد ہو چکی ہیں ہم جو ہے خطاؤں میں گھرے ہوئے ہیں ہم جو ہے گناہوں میں مبتلا ہیں ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے کیا کیا جائے ہمارے ہمارا ذہن اور ہماری سوچ اس قدر جو ہے بگاڑ دی گئی ہے کہ تصبر نہیں کیا جا سکتا ہے بگاڑ کے فساد کے اور, اور دعوت گنا کے ایسے ایسے جو ہے حربے اور ایسے ایسے جو ہے دروازے کھول دیے گئے ہیں کہ اللہ ہی کا فضل و کرم شامل حال ہو جائے تو ہم وہاں سے واپس آ سکتے ہیں ورنہ نہ فضائر جو کوئی صورت جو ہے نظر نہیں آ رہی ہے. ہمارے وہ کرتوت اور ہماری ایسی ایسی حرکتیں ہیں اور ہماری جو بند کرداری ہے وہ ایسی ہیں آپ یقین مانگیے کہ میں سم... اگر یہ کہوں کہ انہوں میں سادتا میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا تو یہ مبالبہ نہیں ہی ہوگا لیکن یہ تو نہ اللہ رب العزت اپنے کس محبوب بندے کے سطح میں ہمیں جو ہے عالمگیر آزاد سے بچائے ہوئے اور اپنی گرفت سے محفوظ رکھے ہوئے یہ انہی کا سبقہ ہے ورنہ ہماری جو حرکتیں ہیں اور ہمارے جو آہ جو ہے وہ افعال ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے جی سکیں اس طرح سے ہم رہ ہیں تو ارض یہ کر رہا تھا کی یہ رات کیسی تھی رات تھیں یار حکیم کہ اس رات میں اللہ رب العزت جو حکمت والا ہے اس کی طرف سے امور بات کیے جاتے ہیں کس کو جو ہے کیا ملنا ہے کس کو جو ہے کیا حاصل ہونا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ سب جو ہے فرشتوں کو جو ہے وہ حوالے کر دیا جاتا ہے ایک کتاب کی شکل میں یہ سب کے سپوٹ کر دیا جاتا ہے جس جس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو جو ہے اس کی امور سے آگاہ کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ نصیب ہیں وہ لوگ اور شہادت مند ہیں وہ لوگ کہ جو اس رات کو اللہ کی عبادت میں طرف کرتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے جو زمین پر مقرر کیے جاتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کون کون سا بندہ اس کی یاد میں مصروف ہے اس کے ذکر میں جو ہے وہ مصروف ہے اس کے ذکر میں اپنے آپ کو جو ہے اس نے مصروف رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت کو تو سب خبر ہے اللہ سے سب... اللہ تبارک سب... مطالعہ سب جانتا ہے یہ بات نہیں کہ فرشتے آتے ہیں وہ دیکھ کر جا کر بتلاتے ہیں تو اللہ کو خبر ہوتی نہیں بلکہ اللہ تبارک مطالعہ تو سب جانتا ہوں تو سب دیکھ رہا ہے وہ تو جو کچھ ہمارے دلوں میں اس کو بھی جانتا اس کو بھی دیکھ رہا ہے لیکن یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے یعنی وہ جو عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی اندازہ کیجیے کہ امت مسلمان کی عبادت کی کس قدر اہمیت ہے کہ اس کے لیے فرشتے آتے ہیں اور فرشتے جو ہے جناب جا یا پھر اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کے بارے میں عرض کرتے ہیں اور بتراتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آدھا ہم نے تیرے کھلا مندر کو جو اس حالت میں پایا تیرے خلا مندے کو ہم نے جو اس طرح کے ذکر کرتے ہوئے اور اس طرح سے تیری یاد کرتے ہوئے پایا تو اللہ رب العزت ان فرشتوں کے سامنے مباحت فرماتا ہے آ, آ, رات میں اور جو اس وقت اللہ نب العزت کی یاد کے لیے اس کی عبادت کے لیے اس کے ذکر کے لیے اس طرح سے جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس وقت ہماری جو توجہ اور اس وقت جو ہماری سوچ ہے اور جو ہمارے ذہنوں میں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اسی آرزو میں اور اسی تمنا میں اور اسجو جس جو ہے وہ مصروف ہے اس وقت ہما تک کہ اس سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو درگزر در کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا اور جی آپ اپنے سامنے میں کیا کروں میں کیا بتلاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی تو وہ رات تھی شاہبان معذم کی پندرہویں شب کہ جس میں آپ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی اہلیہ محترمہ کے یہاں سے جگنۃ البقی تشریف لے گئے اور جب آپ کی اہلیہ محترمہ بیدار ہوئی تو فکر لاحق ہوئی کہ بستر پر سرکار موجود نہیں ہے طرح طرح کے خیالات آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو کہیں ویسا نہ ہو گیا آخر کار جو ہے آپ یعنی حضرت رسید عائشہ صدیقہ رضی علی اللہ تعالیٰ کے یہاں آرام فرما کے اور جب ند البقی تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو ہے کرتے ہوئے وہاں تشریف لے گئے اور یہاں جو ہے میں اس شبے کا بھی اطالعہ کرتا چلوں کہ کوئی یہاں یہ شبہ نہ کرے کہ کس طرح سے جو ہے رات کے وقت اور حضرت عائشہ جو ہے وہ جناب گھر سے نکل گئی اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں پا اور کیسے جو ہے یعنی ان کا جو ہے جانا جو ان کو جیب دیتا تھا اور کس طرح بات یہ ہے کہ پردے سے متعلق جو احکامات ہیں وہ اس وقت تک نازل نہیں ہوئے تھے اور پھر یہ کہ ان کا نکلنا کچھ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے کہ عام طور پر جو ہے وہ اس وقت نکلا جاتا تھا بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ آپ جو ہیں تشریف لے گئی جب اپنی دوسری ادوار مظاہرات کے یہاں آپ نہ ملے اور آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فوراً خیال آیا کہ سرکار جنوقی میں ہو سکتا ہے تشریف لے گئے تو جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ بارگاہ خدا مندی میں مناجات کر رہے ہیں بارگاہ خدا مندی میں دعا کر رہے ہیں اور اس طرح سے دعا کر رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنکھوں بھی جاری اور دعا جو ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ الحال العالمین تیری بارگاہ کے سوا اور تیرے در کے سوا اور کون سا جو ہے وہ ڈر ہے کون سی بارگاہ ہے اور اور تیری ذات کے سوا وہ کون سی ذات ہے کہ جو بندوں کو معاف کرنے والی ہو یا اللہ میں تجھ سے اب کو بذر کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میں تم سے اپنی امت کی مفسرت کا سوال کرتا ہوں اس طرح سے آپ دعا میں مصروف ہیں اور آنکھوں سے آنکھوں جاری ہیں جب دعا سے فارے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں کیا ہوا کیا تم میرے بارے میں کچھ اور خیال کر رہی ہو تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں نے آپ کو اپنے یہاں اپنے حجرے میں موجود نہیں پایا تو مجھے آپ کی فکر دامنگ ہوئی اور میں اس طرح سے آپ کی تلاش میں گری میں نے پہلے جو ہے ادوار یہاں آپ کو دیکھا وہاں آپ سے چل ملاقات نہیں ہوا پھر مجھے اور اس سے زیادہ جو فکر لائف ہو گئی کہ کیا نہیں جانے کیا معاملہ ہے تو میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یا رسول اللہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں آپ اس طرح سے جو ہے منعقد کر رہے ہیں اس طرح سے آپ آہوزاری اور بکا میں جو ہے مصروف ہیں آپ تو وہ ہیں کہ جن کے ستے میں اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے گناہوں کو گنا دیا ہے تو آپ کو بھی اس طرح سے عبادت میں مشتت اور اس طرح سے عبادت میں تکلیف برداشت کرنا کے لئے کو, کی کو تو ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ تو ایسے ہیں کہ کے ستے میں تو امت کے گناہ معاف ہو گئے تو آپ اس طرح سے دعا کر آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ اے عائشہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں قربان جائیے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر کتنا بڑا درخت ہمیں آپ جو ہے وہ اس جملے میں دے گئے ہیں اور کتنا جو ہے بڑا پیغام ہمیں جو ہے وہ جملے میں جافہ فرما گئے ہیں کہ فضو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو امام الانبیاء جو رسولوں کے سردار جن کے ستیہ میں نبوت و رسالت عطا ہوئی وہ ذات گرامی یہ فرمائے کہ افرا اکون وبدن شکورا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بڑھوں کون سا لمحہ اور کون سی ساتھ ایسی ہوتی تھی جس میں سرکار دوارا شکر گزار نہ, ہو, نہ ہوئے ہو ہر وقت تو شکر گزاری ہوتی تھی ہر وقت تو اس کی یاد اس, کی ذکر, اس کا ذکر اس کی عبادت ہوتی تھی لیکن خصوصیت کے ساتھ اس موقع پر آپ نے اس طرح سے جو آپ نے عبادت انجام دی اس طرح سے آپ نے تنہائی میں جا کر اور پھر جو ہے یعنی قبرستان میں جا کر اس طرح سے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تو ہر وقت ہر لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں اگر ہمیں کسی وقت یہ کال آ جاتا ہے تو ہمیں اسی وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری تو اس قدر ہے کہ ہم اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو یہ ارد کروں گا اور آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ رب العزت کے شکر سے کبھی جو غافل مت ہوئی آپ شکر گزاری میں رہیں شکر کیا ہے ایک تو اللہ رب العزت کے احسانات کی یاد آوری اور دوسرے یہ کہ یعنی وہ نعمتیں کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ان کا حق اس سے ایک طرح پیدا ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ اس سے ہمیں دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا چلا ان شکر تم لو اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ اپنی نعمت نعمتیں فرماؤں گا آج ہم جو ہے طرح طرح کی نعمتیں اللہ کی حاصل کرتے ہیں طرح طرح کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں کہ اگر دنیا و معافیہ کا خزانہ بھی ختم کر دیا جائے تو ایسی نعمت پھر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی نعمتیں ہی نہیں بلکہ نعمتیں اس غیر ترقا آپ دیکھیں ذرا ان لوگوں کو کہ جو کسی وجہ سے کسی بھی چیز سے کسی بھی نعمت سے اللہ کی مسلحت کے پیش نظر وہ نعمت ان کو حاصل نہیں ہوئی آپ آنکھ ہی کو دیکھ لیں یہ ہماری بسارت یہ ہماری آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کتنا بڑا یہ جو ہے اللہ کا انعام ہے کتنی بڑی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ اس کی صورت ن... اے... میں نعمت عطا ہوئی ہے لیکن ہم ایسے غافل ہیں یعنی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جو بال ہیں جو رونٹے ہیں اگر ہمارے ان رونٹوں کو زبان عطا ہو جائے اور اللہ تبارک بتالا کہ جس قدر ہم پر نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ہمارے رومٹوں کو ملنے والی زبان اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی کس قدر نعمتیں ہیں سبھی عزی اعلیٰ پھر گما تم اپنے پر وہ کی کن کن نعمتوں کو جو ہے کن کن نعمتوں کو ہا کر جو ہے اس کا انکار کرو تم کن کن نعمتوں کو جو ہے وہ دیکھ کر ان کی تکدیب کرو گے آپ سانس لیتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت پھر جو یہ سانس باہر آتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت تو آپ دیکھیں کہ اگر عید کا شمار کیا جائے تو ہم تو صرف اسی کے اسی کی شکر گزاری میں مصروف ہو جائیں گے اور پھر باقی نعمتیں جو ہیں اگر یہی سوچ لیا جائے اگر یہی تصور اور اپنا محاسبہ اسی انداز سے کر لیا جائے تو اللہ رب العزت کے کرم سے واعد نہیں ہے کہ ہماری اس سوچ اور ہماری جو ہے اس فکر کو اللہ رب العزت وہ مقام اور اس فکر کے ساتھ اور اس احتساب کے ساتھ ہماری زبان سے شکر ادا ہونے والے کلمات شکر کو اللہ تبارک مطالعہ اپنی نعمتوں کا شکر ہی بنا لے لیکن ہم اس قدر جو ہے ایسے جو ہے غافل اور ایسے جو ہے جناب واقع ہوئے ہیں کہ صبح سے شام تک اللہ کی نعمتوں میں غرض رہتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں غرب ہوئے ہیں لیکن ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اللہ تبارک مطالعہ کن کن صورتوں میں ہمیں اپنی نعمتوں سے اور اپنے کرم سے اور اپنی مہربانیوں سے ہمیں نوازتا ہے لیکن ہم ہوتا یہ ہے کہ جب یعنی خوشی بھی دے کر ہمیں نوازتا ہے ہمیں دولت دے کر بھی نوازتا ہے ہمیں مال و منال اولاد نہ جانے کیا کیا آتا فرما کر ہمیں جو ہے نوازتا ہے لیکن ذرا آپ دیکھیں کہ ہم کیا کس طرح سے پیش آتے ہیں ہم ان نعمتوں کا کس طرح سے جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں خوشی کا موقع آتا ہے شادی بیاہ کو لے لیں آپ بچے کی ولاثت کو آپ لے لیں یا اسی طرح سے اور دوسرے مواقع سواری لے لیں آپ اس دور کی آپ کی سواری اس کو ذرا آپ دیکھیں تو دیکھ لیں کہ ہم کس طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں کتنے ہی لوگوں کو آپ نے میری طرح دیکھا ہوگا اور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جناب بڑی تھار باغ بڑی شاندار قسم کی جو ہے جناب سواری خریدی کار خریدی اور اس کی پھر بہت سی خوبصورت میں آپ کو معلوم ہے کہ کیسی کیسی لیکن آپ مسجد کے سامنے کبھی بیٹھ جائیں تو ایسے بے باک اور ایسے ظالم میں تو ظالم ہی کہوں گا اس لیے کہ کھانے خدا کا سامنا ہونا بھی ان کو یاد نہیں رہتا اور ایسی بے باکی کے ساتھ اس میں جناب گانے ڈھول ڈھپکے اور یہ ساری چیزیں جو ہے بجاتے ہوئے وہاں سے شروع ہوئے تو وہاں سے جو وہاں تک نکل جاتے لیکن ان کو یہ خیال تک نہیں آتا کہ ہم مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں مسجد وہ مقام ہے کہ جہاں ہر وقت ہے اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے اللہ کے بندے عبادت میں مصروف رہتے ہیں اللہ کے ملائکہ اللہ کے گھر میں مصروف عبادت رہتے ہیں تو ہمارا یہ دل جاتا ہے اور ویسے بھی یہ کتنی جو ہے یعنی احسان پراموشی ہے یہ ناشکری ہے اور یہ کفران نعمت ہے یعنی ان کو یہ تو ان کو یاد رہتا ہے لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتے ان کو یہ یاد نہیں آتا ان کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ گاڑی عطا کی ہے تو میں اس میں قرآن کریم کی سلاوت سنوں میں سرکار ظالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف اس میں سنوں میں بعض و تقریر کی باتیں اس میں سنوں میں شریعت کے مسائل جو ہے اس میں کیا کس میں جو ہے وہ لگا کر جو ہے میں وہ سنوں یہ کبھی سوچ نہیں آتی یہ کبھی خیال نہیں آتا اور بیا شادی کا جو موقع ہے یہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے یہ بھی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے جس کا برسوں انتظار کیا جاتا ہے اور خوش رسیب بندو ہی کو جو ہے یہ موقع آتا ہوتا ہے اللہ تبارک مطالعہ اپنے فضل و کرم سے جب یہ موقع نہ فرماتا ہے تو ہم کس طرح سے جو ہے اس موقع کی ناکری کرتے ہیں ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شادی کا یہ موقع نہ فرمایا ہے بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے یہ بھائی کی شادی ہے جب بھتیجے کی شادی ہے تو ہم اس کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے کریں ہم قرآن خانی رکھیں ہم اپنے ہاں یہاں ناچخانی رکھیں ہم جو ہے اس طرح سے جو ہے اس, اس, اس کان کو اور اس کام کو اس طرح سے جو ہے اللہ رب العزت کے وہ کام کے جو جس میں خجرودی باری تعالم اللہ اس کے رسول کی خوشرودی حاصل ہوتی ہے وہ کام ہم کریں ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی لیکن اگر کرتے ہیں تو وہی کہ جو ساری سارے شیطانی کام ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے رحمان کے خوش ہونے کے لیے کوئی انتظام ہمیں نہیں ٹوٹتا یہ بد نہیں تو کیا ہے یہ قرآن نعمت نہیں تو کیا ہے پوری پوری رات جناب گانے میں بجانے میں ناچنے میں کودنے میں پھاندنے میں اس میں گزر جائے فجر ہو جائے فجر کی ادان ہو رہی ہو اس قدر جو ہے شیطانی کاموں میں لاہو لائف میں ایسے ڈوبے ڈوبے ہوتے ہیں کہ پھر ہمارے کان بھی اللہ کے نام سے نا آشنا ہو جاتے ہیں یہ کتنے بڑے دکھ کا مقام ہے اور پھر کتنے آپ دیکھیے کہ کتنے شادی کرنا سنت ہے نکاح کرنا مصرون ہے بات چھوڑتے ہیں کہ جن میں فرد واجب ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر آپ دیکھیں تو یہ سنت ہے مصنوع ہے لیکن اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کتنے حرام افعال کا ہم اختکام کرتے ہیں کیا کیا ہم نے اس میں قباہدیں جو ہے اختیار کر لی اور پیسہ خرچ کر کر ہم ان قباہدوں کو اختیار کرتے ہیں ان برائیوں کو ہم جو ہے خریدتے ہیں کسی انعام سے کس کس نام سے اور اس میں پھر جو ہے جناب ویڈیو بازی تصویر بازی ہے یہ سب کیا ہے آج میں اپنے نبی کے افواج اور ان کے فرمان پر یقین نہیں رہا اگر یقین ہو اور آزرت کا خوف ہو تو کوئی سوچ نہیں سکتا کوئی تصور نہیں کر سکتا تصویر بنانا تصویر بنوانا تصویر کھینچنا کھنچوانا یہ کتنا مجرے وبا ہے حدیث میں کتنی سخت وعدیں آئی ہیں اگر ہمارے کان پھلے ہوئے ہو اور ہمارے دلوں میں جگہ ہو اور ہمارے دل سیاہ نہ ہو چکے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں کہ ہم اس فیل ہے کبھی سے اور اس حرام فیر سے ہم اپنے آپ کو نہ بچائیں لیکن ہمارے دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکے ہیں ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں ہمیں آگر کا خوف نہیں ہے ہمیں آگر کا ڈر نہیں ہے ہمیں اس بات کا بھی خوف نہیں ہے کہ ہمیں قور میں جانا ہے قور کو ہم فراموش کیے ہوئے ہیں قبر کیا ہے ایک اندھیری کوٹری ہے جہاں آپ کو ہم کو لوگ وہاں پر چھوڑ کر منو مٹی کے تلے دان کر چلے آئیں گے وہاں کے بارے میں آپ سوچ لیں غور کر لیں پھر اس کے بعد جو آپ یہ ساری حرکتیں کر اور منع کیا جائے جائے تو جناب اس کو جو ہے مذاق کی صورت میں جو جناب اڑا دیا جائے مزاق کر دیا جائے مذاق کے ساتھ جو اس کو ٹال دیا جائے یہ بات ایسی نہیں سرکار دوارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن جی لوگوں کو سب ترین عذاب ہوگا وہ گمل مصحف وہ تصویر بنانے بنوانے والے ہوں گے ان بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے یہ سمجھ میں سوچنے لیں. فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سب عذاب جن کو ہوگا وہ, وہ ہوں گے کہ جو تصویر بناتے بنواتے بڑے چھاٹ کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر لا کر جناب یہ کوچ بنوا لیں جناب یہ, یہ یادگار ہے یادگار یہ حرام کام یادگار نہیں یادگار عمل ہے یادگار اخلاق حمیزہ یہ ایک حرام اس کو آپ یادگار کہتے ہیں اس کو جو یاد رکھا یہ یاد رکھے جانے کے قابل ہے یہ تو آپ نے یعنی ایک ثبوت ایک عرصے تک جو ہے فراہم کر دیا شیطان کو ایک کام حرام ہوتا ہے وہ کیا ہو گیا لیکن یہ تو ایسا حرام ہے کہ جو کاغذ کے سینے پر اس ریل کے سینے پر محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر یہی نہیں عذاب تب ترین ان کو ہوگا اور کب تک عذاب ہوگا یہ بھی آپ سوچ لیں یہ بھی بخاری شریف کے حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں فرمایا کہ تصویر بنانے بنوانے والوں کو اس وقت تک عذاب ہوگا تا وقت کے وہ اس تصویر میں اس فوٹو میں نہک دیں ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ بنی بن, تم نے بنائی ہے تم نے بنوائی ہے اس کے اندر جان ڈالو تو کیا ہم میں ہے کوئی ایسا کہ جو جان ڈالتا ہو جو روح ڈالتا ہو سوچ لیں آپ بخاری شریف کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں جن کا میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ جو یہ سب کچھ کیجیے افسوس کا مقام ہے توبہ کرنے کا جو ہے یہ وقت ہے اور یہ, یہ نہیں کہ ابھی جو ہے ہم یہ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اسی میں ملمبت ہو جائیں ہمیں احتساب کرنا ہے اپنا عہد کرنا ہے کہ اب تک جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا لیکن ہم آئندہ جو ہے حرام افعال کے قریب نہیں جائیں گے ہم حرام کا اختتام نہیں کریں گے حرام کا اہتمام نہیں کریں گے یہ شادی کے موقع پر کوئی ایک گو قباہتیں ایک گو حرام افعال کا جو ہے وہ نہیں ہے نہ جانے کتنے ہم جو ہے حرام افعال جو ہے وہ جناب کرتے ہیں ان کے مستقبل ہوتے ہیں اس موقع پر کس قدر جو ہے بے پردگی بریانیت ہوتی ہے اور پھر یہ کہ جناب آپ دیکھیں میں کیا ارض کروں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایمانی حیاتہ پر نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا آئے کہ وہ ہمیں خیر ایمانی عطا فرما دے تو پھر جو ہے ہمیں محسوس ہوگا ورنہ ہمارا جو ایمانی معاملہ ہے وہ تو کمزور ہو چکا ہے ہماری ایمانی حص جو ہے وہ اتنی ہس چکی ہے کہ جس طرح سے کہ ایک میں گراری نہیں رہتی ہے مشین میں وہ بالکل جو وہ پھسل جاتا ہے ہمارا حال بھی بالکل ایسا ہو چکا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں ہماری جو ہے وہ حیات کو اور ہماری شرم تو کیا ہو گیا ہے ہم کہاں چلے گئے ہیں ہماری آنکھوں پر کیسے پردے پڑ پر چکے ہیں ہماری گنا اور ہماری معاشیت اور ہماری جو ہے ان حرکتوں کی وجہ سے کہ ابھی جو ہے جناب میاں ہونے والا میاں اور وہ دھولا وہ تو وہاں اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی جو ہے وہ پیارے और اور وہ بیوی وہاں جو ہے جناب نا محرموں کے لیے جو ہے شما بنی ہوئی ہے کیا یہ مجھے سوچا نہیں آتا اس نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے اس کو لیکن جناب وہاں ویڈیو وازیب ہو رہی ہے وہاں دستیوں یہ وہ کہ جن سے پردہ کرنا پڑ جائے وہ بڑے جو ہے ان ہماد کے ساتھ اور بڑی کے ساتھ بڑی حمیق نظر سے بڑی گہری نظر سے اس کا سنگار کر رہے ہوتے ہیں کیا کوئی ہے ایسا مسلمان کے جس کو ان باتوں کا خیال آئے اور وہ جو ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو باز رکھے اور عہد کرے کہ واقعی یہ جو ہے حقیقت ہے کہ یہ انتہائی حیا ہو اور شرم اور حیا کی بات ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم جو ہے خوشی کے موقع پر کیسے کیسے جو ہے ہم حرام کرائم کا انتخاب کرتے ہیں. تو ایک تو باتیں نہیں ہیں پھر ایک اور صورت شروع ہو چکی ہے مہدی کے نام سے اس میں تو المان وحمد میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن لوگ جو مجھے بتلاتے ہیں اور افسوس جنہیں کچھ یعنی ان جن کی ایمانی ہس باتی ہے جو کچھ حیرت رکھتے ہیں وہ جس طرح سے بتلاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سن کر جو ہے وہ ہمارے شرم کے آنکھیں جھک جاتی ہیں دل جو ہے وہ بےدار ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان کہلانے والے سارے وہی دھندے کرنے لگے ہیں ہم ساری وہی باتیں اختیار کرنے لگے ہیں کہ جو غیر مسلموں بلکہ غیر مسلموں سے بھی زیادہ جو ہے ہم یہ آگے جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں تو ہمارا یہ عالم ہو چکا ہے یہ رات ہمیں یہ درد دیتی ہے ہمیں جو ہے وہ یہ پیغام دیتی ہے کہ اس رات میں ہم جائزہ لیں ہم اپنا احتساب کریں اور سوچیں کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہم نے اپنی زندگی کے اوقات میں سے کتنے لمحے جو ہیں وہ دین کو سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے ہم نے جو ہے وہ گزارے یہ جو کچھ بھی ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں یہ تو آپ دوسروں کے لیے جو ہے راحت کا سامان پیدا کر رہے ہیں آپ اپنی راحت کا سامان نہیں پیدا کر رہے ہیں کیا کہا یہ جاتا ہے کہ جناب مرنے کے بعد جو ہے بچوں کا کیا ہوگا کچھ بچوں کے لیے کر جاؤ کچھ بچوں کے لیے کر جاؤ یہ سوچ تو ہمارے ذہنوں پر ہر وقت جو ہے وہ کائم رہتی ہے لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ بچے کیا کریں گے یہ نہیں سوچا اور جن کے لیے رات دن ایک کیا ہوا ہے جن کے لیے رات دن کا چین اور سکون جو ہے وہ تل دیا ہے یہ خبر نہیں کہ یہ تم نے جو ان کے لیے یہ سب کہ جو ان کے لیے یہ سب مال اور مناج اکٹھا کیا ہے کل یہ کس طرح سے اس کو جو ہے خرچ کریں گے کل یہ کہاں سر کریں گے کہاں جو اس کو جو ہے وہ کریں گے سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث اگر اس کے مطابق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں تو بہت اچھا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جب مرد مر جاتا ہے تو اس کا دنیا سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین اشخاص ایسے ہیں کہ جن کا رشتہ ایک حوالے سے اس دنیا کے ساتھ قائم رہتا ہے ان میں پہلا شخص وہ ہے کہ جس نے اپنی اولاد کی دینی ماحول میں تربیت کی اس کو نیک بنایا اور وہ اولاد اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے تو اس کو جو ہے اپنی صالح اولاد کا دعا سمرا ملتا ہے اللہ کو جد وہ بچہ لگوں اپنے والد کے بچہ جو خیر کرتا ہے تو اس انداز سے اگر تربیت کی ہے تو سبحان اللہ اور اور یہ بھی آس آپ کے سامنے ہے کہ ہم میں سے کتنے جو ہیں اپنے بچوں کی اس انداز سے جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں اور کتنی کی ہے تو وہ سرمایہ کہ جو یہ سمجھ کر اکٹھا کیا تھا کہ جناب بچوں کے کام آئے گا بچے جو ہے پریشان نہیں ہوں گے لیکن پتا یہ چلا کہ جناب بچے ہی جو ہے وہ دوسری طرف نکلے ہوئے ہیں وہ, وہ, وہ پیسہ شراب کی دکان پر خرچ ہو رہا ہے وہ پیسہ بلوں کی دکان پر خرچ ہو رہا ہے وہ پیسہ جا کے اڈے پر خرچ ہو رہا ہے وہ پیسہ شراب کی دکان پر خرچ ہو رہا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ان کا تو بوال ان پر ہوگا ہی ہوگا لیکن اس سب کا بوال اس پر بھی ہوگا کہ جس نے یہ جان کر جو ہے جناب یہ مال و منال اکٹھا کیا لیکن اس کے آداب پہ جو ہے وہ اپنے بعد رہنے والوں کو آگاہ نہیں کیا اس انداز سے ان کی تربیت نہیں کی تو ہمارا تو یہ حال ہو چکا ہے اور جن کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ کیا دیکھتے نہیں ہیں کتنے ایسے ہیں ہم میں کہ کتنے جو اپنے اپنے والد یا اپنے والدہ کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں کتنا ان کو یاد کرتے ہیں بلکہ ہوتا تو یہ ہے ادھر جو ہے والد کی آنکھیں بند ہوئیں ادھر والدہ کی آخ بند ہوئیں اور ادھر جو ہے جناب بہن بھائیوں نے جناب کہا کہ اچھا یہ تو ان کی تو آنکھیں بند ہو چکی ہیں لاؤ بھائی اپنا اپنا حصہ لے, لو بھائی اپنا اپنا حصہ اور جناب یہ بیٹھ کر جناب یہ سب منصوبے بناتے ہیں اور اگر فیصلہ ہو جائے تو ٹھیک اور نہ پھر ان میں آپس میں جائیں ہم تو صبح سے شام تک یہ دیکھتے رہتے کہ یہی ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ صاحب وہ میرے والد کا انتصال ہو گیا وہ کتنا کتنا حصہ فلاں کا ہوگا یہ تو یاد رہا لیکن کبھی اگر ہم سے یہ نہیں پوچھتا کوئی کوئی ہم سے یہ نہیں معلوم کرتا کہ جناب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ان سے جو اتنی نمازیں چھوڑ گئی تھیں ان کا کیا مسئلہ ہوگا اتنے روزے چھوڑ گئے تھے اس کا کیا حکم ہے والد صاحب صاحب افتتاح تھے حج نہیں کیا تھا اب ان کے حج کا کس طرح سے جو ہے کا معاملہ ہوگا اتنا کرش تھا اس قرض کو کس طرح سے ادا کیا جائے یہ کوئی نہیں یاد رکھتے ہر ایک کو اپنے اپنے حصے بخرے بھی پڑ جاتی ہے یہ, یہ صورت حال ہے کیا ہمارے سامنے نہیں ہے کیا اس میں کوئی شخص کی بات ہے تو اگر انہیں باتوں پر ہم غور کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک حد تک اخلاق ہو جائے ہماری آگبت سمجھ جائے ہم کو آخرت پر یتین کامل اگر ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیں اور اپنی آبت کی اصلاح نہ کریں دہراج یہ آج کی یہ یہی ہمیں درد دے رہی ہے کسی نہ کسی پہلو سے کسی نہ کسی انداز سے ہمیں جو ہے یہ پیغام دے رہی ہے اس رات میں ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن بعض ایسے بد نصیب ہیں کہ وہ اس رات میں بھی جو اپنی بخش کا سامان نہیں کر پاتے ہیں مجھے اس کی تو بخشش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک وہ شخص کہ جو اپنے دل میں ذاتی حسد اور سینا رکھتا ہے اور جادوگر بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ اپنے والدین کا نافرمان وہ بھی اپنی مقصرت کا اس رات میں کوئی سامان نہیں پاتا ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لیں ہمیں ہم غور کریں کہ ہم میں سے کسی کے اندر ایسی برائی تو موجود نہیں ایسا کوئی کبھی کھیل تو ہم نے اختیار نہیں کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی ہم جو ہیں مکفرت سے محروم رہ جائے آج بھی ہم بغیر رب العزت کے انعام الکرام سے اور اس کے احسانات سے جو ہے ہم اپنے آپ کو محروم کر ڈالیں ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں ہم نے ہم ہم سے ہر ایک کو فائدہ لینا چاہیے اور پھر دیکھیں کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ کر جاتے ہیں کہ جہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہوا فورا جو ہے جناب رنجیش فورا جو ہے میل جول ملاپ کلام سلام تعلق خود ان قطع ذات کے بارے میں اگر ہمارا کسی سے بگاڑ پیدا ہو گیا تو بھلے جو ہے وہ کتنا ہی نیڈ اور صالح کیوں نہ ہو اب اس کی نظر میں وہ سرابا جو ہے معجور سرابا سراپا قصور بار جو ہے وہ جناب بن جاتا ہے اپنی ذات کے لیے تو یہ سب کچھ ہم جو ہے